دلکھ بہت ہی بابرکت ہے آپ کے اس رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے سورت کے خطام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کی تعظیم اس کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی حال میں بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی تکریم کی جائے تکریم اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور شکر گزاری کا کمال یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اس کی ناشکری نہ کی جائے اور اسے ہر دم یاد کیا جائے اور اس کی یاد میں اخلاص تام یہ ہے کہ اسے کبھی بھی نہ بھولا جائے وب اللہ